إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحفه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة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 أدعوا ربكم تذرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إفلاحها وادعوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين کارو تم اپنے پروردگار کو آجزی ان سے اور چھپ کر چپکے سے یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اپنے رب کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جنتوں کی تمام خواہش اور لالچ رکھتے ہوئے یقینا اللہ رب العالمین کی رحمت وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ہر قسم کی حمد و ثناء صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کی ذات اقدس کے لیے ہے درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین محمد اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیو ہم اللہ کی توفیق سے اپنے آقا اپنے قائد اپنے رہبر اس دنیا میں اپنے پیشوا مقتداء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ مفصل سن رہے ہیں اس لیے سن رہے ہیں اور اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ میں بھی اور آپ بھائی بھی ہم اپنی نمازوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیں ہم اپنی نمازوں کو بھی بنا لیں اپنے گھر کے افراد اپنی بہنیں بیٹیاں بچے ان کو بھی ہم وہ طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ طریقہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے نہیں بیان ہو رہا مناظرے کی دعوت دینے کے لیے بیان نہیں ہو رہا تعدوں پھیلانے کے لیے نہیں میں اللہ کی توفیق سے ہمیشہ یہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد نہ کسی کا دل دکھانا ہے نہ کسی پر اٹیک کرنا ہے نہ نہ کسی سے کوئی ہماری جنگ ہے نہ جھگڑا ہے نہ دشمنی ہے کچھ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا انسان اس کا عمل صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اس کے 24 گھنٹے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بسر ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی امام المبیا جیسا ہو اس کی تجارت معیشت بھی پیارے پیغمبر جیسی ہو اس کی شکل و صورت بھی امام المبیا جیسی ہو اس کا سونا جاگنا بھی پیارے پیغمبر کے طریقے کے پیارے پیغمبر کے اطاعت کے اندر رہتا ہو اس کی عبادت دن کی عبادت رات کی عبادت وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل آپ کے فرمان آپ کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق ہو یہ،, یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ اکبر اس مقصد کے لیے ہم نماز کو بیان کرتے ہوئے پہنچے ہیں آمین پر پہنچے تھے ہم نے یہ سنا تھا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت الفاتحہ مکمل کرتے غیر علیہم ولا جب یہ پڑھتے تو امام المبیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آمین پیارے اپنی آواز کو کھینچتے ہوئے اپنی آواز کو لمبا کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس لبا لین کے بعد آمین بلند آواز سے کہتے تھے یہ حدیث حدیث صحیح بخاری شریف کے حوالے سے میں سنا چکا ہوں آپ کو اور بھی بہت سے دلائل جو صحیح اثانی کے ساتھ مروی ہیں آمین کہنے کے امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی اور بلند آواز سے امام کے بھی اور مقتدی کے بھی نماز میں شہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنے کے دلائل پہلے بیان ہو چکے میں نے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ اگلے جمعہ ان شاء اللہ الرحمٰن ہم ان دلائل کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر جب امام لمبیا کا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو مدینے والے ایمام سید بلد اعظم سرور کونے کے طریقے سے ہٹانے کے لیے جو شبہات جو چیزیں بعض گمراہ بٹکے ہوئے لوگ وہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہو تاکہ ہم کسی ایسی آواز پر پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ, چھوڑ نہ بیٹھو ہم غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے ہمیں کوئی دھوکہ دے کر ہمیں امام الانبیاء کے طریقے سے ہٹانے میں کوئی بندہ کامیاب نہ ہو جائے ہمیں ان, ان چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے ان کی حقیقت کیا ہے تو میں نے کہا تھا سب سے بڑے بڑے جو دلائل ہیں مقتدی اور امام وہ بلند آواز سے آمین نہیں کہے گا بلکہ اپنے دل میں کہے گا اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی یہ نظریہ اور اس کے حامل کی جو سب سے بڑی دلیل ہے جس سے بڑی دلیل دنیا میں اللہ کے اس آسمان کی چھتلے اس زمین کے اوپر جس سے مضبوط اور پکی دلیل کوئی نہیں وہ دلائل دو تین صرف ان کا میری انشاءاللہ شاء اللہ تجزیہ ان میں سے ایک حدیث سب سے بڑی جس پر اس مسئلے کا دار و مدار ہے آ را، آ را، یہ آہستہ آغاز میں امام کے پیچھے دل کے اندر بغیر آواز نکالے آمین کہنے کے مسئلے کا دار و مدار اس کی بنیاد اس کی اساس سب سے بڑی وہ یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث وہ سنن ابود شریف کی آپ پہلے سن چکے ہیں میں اس حدیث کو پھر دوبارہ سناتا ہوں ذرا غور کرنا اور پھر یہ یہ حدیث بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا فیصلہ اللہ کے فضل سے آپ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی مختصر بیان کروں گا آپ کے سامنے امام ابو دابود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حد محمد ابن کثیر یہ جو نام ہے نا ان ناموں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر بڑی آسانی سے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا امام ابو دابود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حد سانا محمد بن کثیر ہمیں حدیث بیان کی محمد بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے وہ سفیان سوری سلما تبن کوہیل وہ بیان کرتے ہیں کس سے سلمہ بن کوہل سے ان حجرن ابل امبس ان اور سلمہ بن کوہل اس روایت کو بیان کرتے ہیں حجر ابو امبس رحمت اللہ علیہ حضرمی سے وہ بیان کرتے ہیں ان وا ابن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ تھے امام اللہ محمد الرسول جب پڑھتے وین کالا آمین رف آ بے حا سوتا ہوں تو پیارے پیغمبر اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت کے لفظ ہیں فہارا بے آمین وائل حجر ردی اللہ کہتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر علیہ پڑتے تو جہر آمین, آمین کو جہرم بلند آواز سے پیارے پیغمبر آمین کا لفظ کہتے ہیں یہ روایت سنن ابود کے اندر موجود ہے دارمی میں موجود ہے بہتی کے اندر موجود ہے مسرد احمد کے اندر موجود ہے میں اس کے حوالے بھی پہلے اعتبار میں دے چکا ہوں سنند نہیں سنائی تھی سند اب آپ اپنے دل میں رکھ لینا محمد بن کثیر امام ابو ابود کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کس سے سفیان سوری سے سفیان سوری بیان کرتے ہیں سلمہ بن کوہیل سے سلمہ بن کوہر حجر ابو المبس سے حجر ابو المبس بیان کرتے ہیں وائل بن حجر سے وائل بن حجر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل میرے بھائی یہی حدیث یہی بین ہی یہی حجی اس کو بیان کیا ہے امام شوبا بن حجاج امام شوبا ابن الحجاج ابو بستام رحمت اللہ علیہ امام سفیان سوری وہ بھی اس کے راوی ہیں اور اس کے راوی کون ہیں شوبا ابن الحجاج ابو بستام رحمت اللہ علیہ شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ کو اس حدیث کو بیان کرنے میں وہم ہو گیا ان کو غلطی لگ گئی اسی حدیث کو بیان کرنے میں کیا لگ گئی ان کو غلطی وہم ہو گیا ان کو. ان کو یاد نہیں رہا کہ وائر بن حجر رضی اللہ عنہ نے کون سے الفاظ کہ بیان کرتے ہوئے پیارے پیدمبر کے عمل کو شوبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ ان کو یہ لفظ ان کے, ان کے اوپر یہ بہم پڑ گیا لفظ خلط ملت ہو گئے ان کو یقین نہیں رہا کہ لفظ کون سے ہیں انہوں نے کبھی اسی حدیث کو بیان کر دیا کن الفاظ کے ساتھ یہی روایت ہے بیان کر دیا خفاظ اوتاحو آخر میں آتا ہے نا وائل بین ہوجر کہتے ہیں رفا بہا سوتا اوتاح پیارے پیغمبر نے غیر علیہم کہا اور اس کے بعد آمیر کہا رفا بہا سوتاح اس رفا بہا سوتاح سوتا کو بنا دیا امام شوبہ بن حجاج رحمۃ اللہ نے غلطی سے کیا بنا دیا خفاظ بہا سوتاحو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پس کر لیا آہستہ آواز میں کہا آمین ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں اخا بہا صواہ آپ نے آواز کو آہستہ پشیدہ کر لیا آہستہ آواز میں آپ نے آمین کہا اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں اسی شوبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں اعلیٰ آمین آمین کہا نہ اس میں خفذہ کا لفظ ہے نہ اس میں اخبا کا لفظ ہے اعلیٰ کا لفظ ہے اور شوبا ابن الحجاج رحمت اللہ ان کی روایت کے اندر رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے المغذوب علیہ کہا رفع سوتا ہو رسول سلم نے آمین کہتے, آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو کیا کر لیا بلند کر لیا یہ <سؤال> روایت رفا بحا سوتاح امام شوبہ رحمت اللہ علیہ سے دو سندوں سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں موجود ہیں یہ الفاظ بھی موجود ہیں ربا بحا سوتاح جس طرح سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے اسی طرح امام شوبہ بن حجاج نے انہی الفاظ کے ساتھ دو سندوں سے موجود ہے بہکی میں اور دوسری کتابوں میں شوبا نے بھی اسی طرح سے بیان کیے شوبا کو یہ غلطی لگ گئی کہ انہوں نے لفظ وائل بن حجر نے رفع بحا بولا تھا یا خفظہ بہا بولا تھا یا اخبا بحا بولا تھا یا, یا, یا قال بیاہا بولا تھا کبھی انہوں نے کالا بہا کہہ دیا کبھی اقفا بہا کہہ دیا کبھی خفظ بیاہ کہہ دیا اور کبھی رفع بحا کہہ دیا جبکہ یہ خفاظ اور اخبا بحا یہ لفظ کہنے میں پوری دنیا کے اندر امام شوبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ تنہا فرد ہے اکیلے ہیں ان الفاظ کو دنیا میں شوبہ بن حجاج کے ساتھ کوئی بیان کرنے والا محدث نہیں ہے تنہا ہے تنہا تنہا یہ لفظ بیان کرتے ہیں جبکہ یہ غور کرنا میرے بھائیوں شوبہ ابن الحجاج وہ بھی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سے سلمہ بن کوہل سے اور سفیان سوری بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کس سے سلمہ بن کوہیل سے سند ایک ہی ہے سند ایک ہی ہے, ہے. ہے. شوبا کا استاد بھی سلما بن کوہیل اور امام سوری کا استاد بھی سلمہ بن کوہیل دونوں ہی سلما بن کوہیل سے بیان کرتے ہیں روایت ایک ہی ہے روایت ایک ہے استاد بھی دونوں شاگردوں کا ایک ہے اور ایک ایک شاگرد کیا کہتا ہے ایک حدیث کے الفاظ اس طرح بیان کرتے ہیں رفا بےا سوتا بے پہ پیغمبر نے آواز کو بلند کیا اونچی آواز سے جہر آواز سے آمین کہا اور ایک شاگرد کہتے ہیں آواز کو پست کر لیا بہ آواز کو نیچی آواز میں آہستہ آواز میں آمین کہا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ روایت ایک ہے بیان کرنے والے دو شہر ہیں ایک ہے سفیان سوری رحمت اللہ ایک ہے امام شعبہ الحجاج رحمۃ اللہ علی. اب صحیح روایت کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے میرے بھائیو میرا فیصلہ نہیں میرا فیصلہ نہیں دنیا کے بڑے بڑے امام بڑے بڑے محدث مانے ہوئے محدث سب کا بڑے بڑے اماموں کا فیصلہ ہے کیا جن میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن میں امام یا بن معین رحمت اللہ علیہ ہے جن میں امام یا بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ہے جن میں امام ابو زورا الرازی رحمت اللہ علیہ ہے جن میں امام ابو ہاتم ہے جن میں اور بڑے بڑے اس طرح کے امام ہیں امام بڑے بڑے امام وہ سب کہتے ہیں کہ شوبا <تصفح> رحمت اللہ علیہ اور سفیان سوری <تصفح> جب روایت کو بیان کرنے میں ان کا اختلاف ہو جائے تو پھر سوری کی روایت صحیح ہوگی شوبا کی روایت صحیح نہیں ہوگی کیونکہ شوبھا رحمت اللہ علیہ ان, ان سے ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا مضبوط حافظہ سوری سفیان سوری کا تھا سفیان سوری احفظ تھے اتکم تھے ازبد تھے جس سے شعبت ابن الحجاج تھے یہ تمام و کا فیصلہ دنیا میں امام بخاری کا بھی احمد بن حنبل کا بھی امام ابو حاتم رازی کا بھی ابو زرا کا بھی لاہیا بن معین کا بھی لاہیا بن سعید القطان کا بھی یہ جن, جن کا میں نے نام لیے دنیا کا کوئی انسان کوئی عالم کوئی رجال کی سمجھ بوجھ رکھنے والا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان ائمہ کی امامت کا جلالت قدر کا انکار نہیں کر سکتا نہ کوئی ان کی ان امامت کا انکار کر سکتا ہے نہ کوئی شافی کر سکتا ہے نہ کوئی محال کی عمری کرتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے ساری دنیا میں ان آئمہ کی جرا تازیل کے ان آئمہ کی امامت مسلمہ ہے سب کہتے ہیں کہ سفیان اللہ علیہ سے زیادہ مضبوط یہ سفیان کا حافظہ شوبا سے کیا تھا زیادہ مضبوط اور شوبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ ان سے بھی پوچھا گیا کہنے لگے سفیان احفظ و, و منی لوگ سن لو سفیان اس کا حفظہ مجھ شوبا سے زیادہ مضبوط ہے وہ زیادہ بات کو یاد رکھتے ہیں مجھے اتنی یاد نہیں رہتی جتنی یاد کس کو رہتی ہے بات سفیان سوری کو کون کہتا ہے خود امام شوبہ بن حجاج رحمتہ اللہ علیہ وہ گواہی دے رہے ہیں صحیح صنعت کے ساتھ میں اللہ کے فضل سے یہ بات سنا رہا ہوں شوبھا بن حجاج کہتے ہیں کہ سفیان و حفظ و منی سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے سفیان اور شوبا کلاس فیلوز ہیں ہم اثر ہیں جب ان کی بات ٹکرا جائے دو کلاس فیلوز کی ایک استاد سے بیان کرتے ہوئے تو شوبھا کہتے ہیں کیونکہ وہ بندہ زیادہ حافظ ہے سفیان مجھ سے اس لیے میری بات کو چھوڑ دینا سفیان کی بات کو جو سفیان کہے وہ بات درست ہے وہ زیادہ حافظ والا دا. تمام محدثین کا بھی یہ فیصلہ, فیصلہ, فیصلہ, فیصلہ, فیصلہ اور شوبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ خود بھی وہ فیصلہ دے, دے رہے اور پھر میرے بھائیوں غور کرنا ذرا تھوڑا سا غور کرنا میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کی روایت جو الفاظ امام سفیان سوری نے بیان کیے کی ہیں نا بے ہی یہی الفاظ کسی حدیث کے شوبہ بن حجاج نے بھی بیان کیے ہیں سفیان سوری>, <سوفیان> سوری کی روایت والے الفاظ کس نے بیان کیے ہیں شوبا نے بھی شوبا نے خلاف والے الفاظ بھی بیان کیے ہیں یہ موافق والے الفاظ بھی بیان کیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شوبا کو تردد تھا غلطی لگی ہوئی تھی اس کو یاد نہیں رہا تھا وہ ہو گیا تھا کہ الفاظ کون سے ہیں کبھی ففاظ وہ دیا کبھی رفا بحا انہوں نے بیان کر دیا کبھی کالا دیا کبھی تو یہ روایت جس پر بنیاد ہے بنیاد کہ آمین کو بالکل دل میں کہنے منہ میں کہنے اپنے آپ کو بھی نہیں سنانا ساتھ والے تک آواز بھی نہ پہنچائے اس یہ دار مدار ہے سارے اس مسئلے کا سب سے بڑی بنیاد سب سے پکی پختہ سکے بند دلیل جس کو سمجھا جاتا ہے میرے بھائی وہ یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت صحیح یہ روایت خفا بحاث ہوتا ہوں شوبہ ابن الحجاز کی غلطی ہے یہ, یہ الفاظ وائل نے امام المبیا سے بیان نہیں فرمائے بیان ہی نہیں کیے اور شوبہ بن حجاج کی غلطی صرف اس ایک لفظ میں نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کئی غلطیاں لگ گئیں امام شوبہ بن حجاج رحمتہ اللہ علیہ کو کئی غلطیاں ایک سے زیادہ غلطیاں لگ گئیں کیا کیا لگی ایک دو غلطیوں میں اور آپ کو سند کے اندر بتاتا ہوں جو سند کس طرح تھی شوبہ بن حجاج کے وہم غلطی حفظ کی کمزوری کی وجہ سے جو لفظ بدل گیا سند کے اندر بھی سند یہ تھی سفیان کہتے ہیں سلمہ بن کوہل سے بیان کرتے ہیں اور سلما بن کوہل بیان کرتے ہیں سے حجر ابل ابل امبس سے اس حجر ابل امبس کو جب شوبا نے بیان کیا تو ہجر بن المبس کہہ دیا ہجر کو امبس کا بیٹا بنا دیا شوبا نے حالانکہ ہجر امبس کا بیٹا نہیں تھا حجر کی کنیت ہے ابو المبس ہجر ابو المبس تھا روایت کے اندر راوی کا نام ہجر ابو المبس تھا امام شوبا رحمۃ اللہ کو غلطی لگی انہوں نے حجر بن امبس بنا دیا <Tles commence> بن ابل امبس یہ بیان کرتے ہیں اور شوبا نے بن امبس کے بعد القما بن وائل کا نام بھی درج کر دیا القما بن وائل اس سرد کے اندر ہے ہی نہیں کہیں یہ دوسری غلطی لگی شوبا بن حجاج رحمت اللہ اور تیسری غلطی کیا لگی حدیث کے متن کے اندر لفظ سے رفا بے ہوتا ہوں انہوں نے بنا دیے خفضہ بحاظ ہوتا ہو اپنی آواز کو پست کر لیا اور یہ غلطیاں میں نے نہیں نکالی میں نے نہیں نکالی یہ غلطیاں محدثین سین نے نکالی ہیں اپنی کتابوں کے اندر بڑے بڑے محدثین نے یہ غلطیاں اس کو بیان کیا ہے امام ابو ذورا نے بیان کیا ہے امام دار پتری رحمت اللہ علیہ <سلام> انہوں نے اپنی کے اندر ان غلطیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں اور یہ غلطیوں کے کیا ہیں دلائل دلیلیں کیا دی کہ جو لفظ سفیان سوری کی روایت میں ہیں اس ان لفظوں کو بیان کرنے والے سفیان سوری کے علاوہ کئی محدثین ہیں سب محدثین وہ لفظ بیان کرتے ہیں اور جو لفظ شعبہ کی روایت میں ہے یہ لفظ دنیا میں شعبہ کے علاوہ کوئی دوسرا محدث بیان کرنے والا ہی نہیں پھر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ شوبا کا حافظہ وہی سے کم تھا سفیان سوری کا حافظہ زیادہ تھا یہ دلیل ہے کہ سفیان سوری کو حدیث کے صحیح الفاظ یاد رہے شوبا کو یاد رہے. پھر وہ یہ دلیل بھی محدثین اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ شعبہ رحمت اللہ علیہ جو لفظ سفیان کی روایت میں ہیں وہ لفظ شوبہ کی روایات میں بھی موجود ہیں جو اس بات کی دلیل کے روایت کے اندر یہی لفظ سے یہی لفظ سے جو شعبہ کی روایت میں بھی موجود ہیں سفیان کی روایت میں بھی موجود ہیں یہ دلیل اس کی کی لفظ وہی تھے بعد روایتوں میں شوبا کو غلطی لگ گئی اور اس غلطی والی ضعیف روایت کو وہم پر مبنی روایت کو ہمارے بھائیوں نے اپنے مذہب کی بنیاد اساس دار و مدار بنا کر اس پر یہ مسئلہ کھڑا کر دیا اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی روایت یہ مدو بیاہ سوتا رفا و بہا سوتا بے ان ساری سکے بند صحیح روایات کو ایک طرف رکھ دیا ایک موہوم رواج کو بنیاد بنا کر وہ مذہب اس پر کھڑا کر لیا یہ انصاف ہے میرے بھائیو انصاف تو یہ تھا ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں کوئی شک نہیں ان کی امامت میں اللہ کے فضل سے ہم ان کی امامت کے قائل ہیں ہم ان کی امامت کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ کی عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ اس کے درجات بلند کر دے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کمیاں کتایاں ان کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی ساری کمیاں کتایاں کیا کر دے معاف کر دے بخش دے ہمارے امام ہے قابل عزت اور قابل احترام ہے لے میرے بھائیوں اگر کوئی حدیث اس معذد محترم مکرم امام کو نہیں پہنچی غلطی لگ گئی اس کا فتو حدیث کے خلاف ہو گیا تو ہم بخاری اور ابو آبود کی مستند مسلمہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک محوماری ذریع روایت کو بنیاد بنا کر ہمیں ان حدیثوں کو رد کرنے کا اختیارات یہ مسلمان کو دے بھی نہیں دیتا یہ نہیں مسلمان کو دے دیتا یہ مسلمان کی شان کی لاک نہیں ہے اسی لیے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا میں نے کہا صرف میرا ہی نہیں امام عبدالحق دہلوی بہت بڑے بزرگ حرفیوں کے گزرے ہیں عبدالحق دہلوی انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیارے پیغمبر سے بلند آواز سے آمیر کہنا ہی زیادہ صحیح سے ثابت ہے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہی زیادہ کبھی ہے دلیل کے اعتبار سے امام ابن امیر الحاج حنفی بزرگ ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہی پیارے پیغمبر کی سنت ہے امام ابن الحمام شرا شرا فت القدیر کے اندر جو کی شرح ہے اس کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بلند آواز سے عامر کہنا ہی محمد الرس اللہ کی سنت ہے یہ دو بڑے بڑے جنہوں نے انصاف کے دامن کو تھاما جنہوں نے پیارے پلمبر کی سنت اور حدیث کو امام کی بات پر مقدم سمجھا انہوں نے ہر ہوتے ہوئے امام ابو حریفہ کے قس کو چھوڑ کر حدیث کے مطابق اپنی تحریر دنیا کے اندر چھوڑ لگی یہ امام عبد الحی لکھنوی ہنفی بزرگ تھے کوئی وابیز نہیں تھے امام ابن امیر الحاظ ہنفی تھے امام ابن الحمام ہنفی تھے عبد الحق دہلوی ہنفی تھے اور بڑے بڑے, بڑے بزرگ ہنفی تھے ہنفی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیارے پیغمبر کی سنت وہ بلند آباد کے عابر کہنا یہی زیادہ قوی اور زیادہ صحیح یہی سنت ہے انہوں نے انصاف, کو، انصاف کے دامن کو تھاما اور آج, آج لوگوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا تعصب فرقہ واریت ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا جو ہے نا وہ باعث بنا رکھا ہے جو بنیاد ہے حدیث وہ حدیث سندن صحیح نہیں اچھا اگر چند منٹ کے لیے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے صحیح مان لو میرے بھائیوں غور کرنا اللہ فائدہ دے گا ان اللہ آپ کو بڑا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ غلطی نہیں ہے سارے محدثین کو غلطی لگ گئی یہ شوبا بن حجاج والی روایت صحیح ہے شوبا بن حجاج والی روایت ہے صحیح ہے باقی سارے محدثین ان کا سارے محدثین کا فیصلہ غلط ہے چند منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں تو یہ جو دلیل حدیث ہے جس کو بیان کیا ہے امام شوبا بن حجاج رحمت اللہ علیہ نے خفادہ بے حاصلہ اور اقفا بے حاصل یہ دلیل قسم ہے اللہ کی نہیں بنتی منہ میں دل میں آمین کہنے کی دلیل نہیں بنتی ہے یہ منہ میں اور دل میں بغیر آواز کے عمین کہنے کی دلیل یہ خفادہ بحاظ اوتا اگر چند منٹ کے لیے بے فرد محال اس سنت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر بھی یہ اس موقف اس عمل جو عمل ہماری اکثر مساجد کے اندر کے بعد موجود ہے اس عمل پر قسم اللہ کی یہ لفظ دلیل نہیں بنتے یہ خفضہ بہا ہوتا ہوں کا معنی دنیا کی کسی لغت کے اندر کسی ڈکشنری کے اندر یہ نہیں ہے کہ منہ میں دل میں صرف آن کہنا ہے کسی کو سنائی نہ دے یہ معنی نہیں ہے خفضہ بہا ہاتھ ہوتا مانا کیا ہے اس کا میں آپ کو مانا سناتا ہوں صحیح بخاری شریف سے اور الدایات شریف سے دونوں کتابوں سے ان میں نے مانا سنانا ہے اس کا یہ خفاظ ہوتا ہوگا مانا کیا ہے ہم نے چند منٹ کے لیے فرد محال یہ محدثین سین کے کال کو رد کر دیا اور یہ اکیلے تنہا فرد کی بات کو صحیح مان لیا کیا پھر یہ دلیل بن جائے گی بن جائے جو عمل ہماری مسجدوں میں ہے اس کی, کی نہیں پھر دل بھی دلیل نہیں بنتی, بنتی خفاظہ کا معنی ہے پست بحا کیا بحا پست بحا کیا بحا احسطہ بحا کیا اس کے ساتھ اپنی آواز کو کیا معنی ہے اس کا سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں خدیبیہ کے مقام پر وہ مشرقین مکہ کی طرف سے آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی طرف صحابہ کی طرف سلا حدیبیہ کے موقع پر اس نے آ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا پیارے پیغمبر کو دیکھا صحابہ کو دیکھا صحابہ کا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھا پیارے پیغمبر کس طرح وہ پیارے پیغمبر کے آداب کا صحابہ کس طرح خیال رکھتے ہیں کتنا احترام کرتے ہیں امام المبیا وزو کرتے ہیں وہ پیارے پیغمبر کے وزو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے امام المبیا تھوکتے ہیں صحابہ دمینست... پیارے پیغمبر کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اپنے ہاتھوں پر لے لگے اپنے دھوکوں پر مر ہیں یہ اروا سخسی نے مشاہدہ کیا دیکھا جا کر مشرقی نے مکہ کے پاس اروا سخسی کیا کہتے ہیں وہ اپنا مشاہدہ ان کے سامنے بیان کر رہا ہے کہتے ہیں وہ لوگوں میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر آدم اس قدر احترام کرتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری صحیح بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں یہ وہ کیا کرتے ہیں اذا تکلمو خفاظو اندہو خفاظو اندہو جب وہ بات کرتے تھے محمد رسول کی موجودگی میں وہ چیخ چیخ کر باتیں نہیں کرتے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کر نہیں کرتے تھے افاظو اپنی آوازوں کو نیچا رکھ کے باتیں کرتے تھے خفاظو بحاف صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب اللہ کے بعد اللہ کی زمین پر امت عبا کی پوری کائنات میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری خفاظو کا معنی میرے بھائیوں غور کرنا خفاظو کا معنی خفادا کا معنی کیا ہے تکلا اذا ایندا ہوں جب وہ پیارے پلمبر کے پاس <سلم move> امام المبیا کے پاس یہ اروا سب کی فکے الفاظ ہے جب وہ اس کے پاس بولتے تھے تو خفاظو اسباتا اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے اسی آواز سے پیارے پیغمبر کے ساتھ نے نہیں بولتے تھے اب خفاظ بہاس بات کا کیا مانا ہے وہ دل میں بولتے تھے ایک دوسرے سے دل میں باتیں کرتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کو باتیں ان کی سنائی دیتی تھی گفتگو کلام تو تب ہی ہوتی ہے نا آپ مجھے سُنا اپنی بات میں آپ کو سناؤں آپ میرے منہ کی طرف دیکھے میں آپ کی منہ کی طرف دیکھوں کوئی انسان کہے گا یہ دونوں بندے آواز میں کلام کر رہے ہیں وہ کلام کرتے تھے لیکن کلام میں اپنی آوازوں کو تھے معلوم ہوا سفاد کا معنی یہ کرنا کہ دل میں پڑتے تھے دل میں سوچتے تھے تصور کرتے تھے یہ معنی نہیں سفاد کا سفاد کا معنی بولتے تھے لیکن چیخ چیز کر چیخ چیخ کر نہیں بولتے تھے زور زور سے نہیں بولتے تھے بڑے کرخت سے باتیں نہیں کرتے تھے بڑی پست نرمی آہستہ آواز میں بولتے تھے وہ باتیں کرتے تھے رسول اللہ کی اس سے خفضہ کا معنی کا پتہ چل جاتا ہے کہ خفضہ کا معنی یہ کرنا کہ دل میں ہو بت آواز کا نام و نشان بھی زبان تک نہ آئے نکلے ہی نہ ہونٹوں سے یہ خفضہ کا معنی ہی نہیں اور اس, اس, اس, اس مقصد کے لیے جو عمل ہے ہماری مسجدوں میں اللہ کی قسم اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث دلیل بنتی یہ حدیث دلیل ہی نہیں ہے یہ, یہ حدیث تو دلیل ہے بلند آواز سے آمین کہنے کی شہفاظہ کا مانا کیا ہے جی کو پکار کرنے کے بغیر نرمی سے آمین بلند آواز سے آمین کہنا نکال بغیر گلا فاڑ کر اس طرح کہنے کی بجائے آرام سے کہنا یہ ہے ہوتا کا یہ ہے خفاظ اگر چند منٹ کے لیے میں نے کہا تھا اس حدیث کو صحیح بھی مان لو تو پھر بھی جو عمل مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے اللہ پاک یہ روایت اس عمل کی دلیل ہے ہی نہیں یہ بنتی نہیں ہے اس کی دلیل دوسری دوسری سن لو خفظا کے معنی کے حوالے سے خفاظہ کا معنی الہ ہدایات و کل قرآن اس کے اندر موجود ہے ہدایات مانا خفاظت کا کا لکھا ہوا ہے کتابوں میں الہدایات کل قرآن قد نسخت ما سنفت من کتبن ہدایت قرآن کی طرح ہے ہدایت سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ساری, ساری کتابوں کو ہدایت نے منسوخ کر دی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہدایت سب سے موت کتاب اس کے الفاظ سن لو صاحب ہدایا وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں دوہری اذان کا کون سی اذان کا دوہری اذان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایا الہدایا کے اندر الہدایہ کی پہلی جلد کے اندر الفاظ ان کے ہیں ذرا غور کرنا کہتے ہیں وہوا یعنی وہ ہدای شریف کے الفاظ اگر ہدایت کے الفاظ نہ ہوں تو میں مجرم خفاظہ کا معنی سمجھنا ہے میرے بھائیو ہدایات شریف ہدایات کل قرآن کی اس عبارت سے خفا کے معنی پر غور کرنا ہے ہم نے ممکن ہے نا ہم پیارے پیغمبر کے طریقے کو پہنچانے کے لیے مخلصوں کسی کو جا کر حدیث سنائے تو وہ آگے سے ہمیں کہہ دے خفاظہ بھی ہوتا ہوں رسول وسلم تو دل میں کہتے تھے آپ اس کو سمجھائیں گے خفاظہ کا معنی دل میں کہنا نہیں ہوتا معنی کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہدایہ اٹھا لو ہدایہ احب احبا شریف فقہ حرفی فق کی سب سے بڑی موتمر مسلم کتاب ہے اس کے اندر دیکھ لو کا معنی کیا ہے کیا الفاظ ہیں ہدایا کے کہتے ہیں جان کیسے ہوتی ہے اشحد اللہ الہ اللہ اشحد اللہ الا اللہ اشہد محمد الرسول اللہ اشحد ان محمد الرسول اللہ, ان محمد الرسول اللہ،, ان محمد الرسول اللہ،, اللہ، یہ کہہ کر بہ و پھر واپس پلٹتا ہے پھر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہلے سے آواز تو کیا کرتا ہے بلند کرتے امام المبیا کی یہ سنت ہے میرے بھائیوں کسی نے دوہری اذان کہنی ہے سنت ہے مدینے والے امام کی ابو مزدور رضی اللہ عنہ کو سید آدم نے دوہری اذان سکھائی تھی ابو مزدور رضی اللہ عنہ مکے میں پھر مدینے میں دوری ادان کہا کرتے تھے دوری اذان کیا ہے دوری اذان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ الہ اللہ اشاد اللہ الہ اللہ اشاد الحمد الرسول اللہ اشاد الحمد الرسول اللہ پھر پیچھے سے لگ جانا اشاد اللہ الہ اللہ اشہد اللہ الہ اللہ اشحد الن محمد الرسول اللہ اشاد الحمد الرسول اللہ یہ چار چار مرتبہ ہو گیا یہ اس کا نام ہے دوری اذان باقی کلمات وہ اسی طرح کہنے ہیں جس طرح عام ازان میں ہوتے ہیں اللہ چار مرتبہ محمد رسول اللہ بھی چار مرتبہ یہ دوری اذان بن جاتی ہے یہ اذان سکھائی تھی امام المبیا نے ابو محض رضی اللہ عنہ تو یہ صاحب ہدایات کہتے ہیں دوری اذان کا کیا طریقہ ہے مسلمانوں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا الفاظ پر غور کرنا وہاں پہلے اشہد اللہ محمد الرسول اللہ دوسری تک پڑھ کے پھر آئے پھر پلٹے وہاں سے پلٹ کر کیا کرے یرفاستا شہادت اب دونوں شہادتوں کے ساتھ اشاد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند یرفاسوتاح ان دونوں شہادتوں سے پہلی پہلی شہادتوں کی بنسبت آواز کو کیا کرے بلند کرے ما ما خفضہ ما مان پہلے اس نے وہ آہستہ آواز میں کہی تھی دو شہادتیں اب زور سے کہے دو شہادتیں اب وہ جو خفضہ بہا اس نے کہی تھی دل میں کہی تھی وہ مؤزم دل میں کہتا تھا دل میں کہے گا کیا وہ پہلی مرتبہ اللہ الہ الا اللہ شہاد اللہ محمد الرسول اللہ وہ مذم کا لوگوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ آواز کون ہے خفضہ بضو، بضو وہ خفاظ آواز میں کیا ہے سارے لوگ وہ خفذ آواز مزدور کی بر کیا بر کر رہے سن رہے, رہے, رہے ہیں منع ہے خفضہ کا کیا منع ہے خفاذا کا منہ بند کر کے بالکل چپ چپ کھڑے ہو جاؤ یہ خفضہ کا منع نہیں ہے خفاظ کا منع ہے آواز نکالو لیکن کرخت کرخت آواز نہیں نکالنی بہت گڑا پھاڑ کے نہیں کہنا یہ منع ہے خفضہ بے حاصل ہو یہ تو دلیل بلند آواز سے عامر کہنے کی ہے جس کو ہمارے بھلے بھائیوں نے نہ کہنے کی دلیل بنانے کی کوشش شروع دی اللہ اکبر تو عزیز بھائیوں امام ابن الحمام شرافت القدیر کے اندر جو مانا خفذہ کا یہ میں نے آپ کو بخاری اور ہدایا کے حوالہ سے بیان کیا ہے نا کیا وہی مانا شرح فت القدیر ہدایہ شریف کی شرح میں امام ابن الحمام نے وہی معنی بیان کیا. کیا یہ ان کے الفاظ بھی سن لو کیا کہتے ہیں کیا کیا کہتے کیا ہیں کیا روایت الخف و اما روایت الخف جس روایت کے اندر خفذ بہا کے لفظ ہیں جو شوبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ کی غلطی ہے وہم ہے شوبہ کا لفظ نہیں ہے وہ صحیح اگر اس کو صحیح بھی مان لو تو یوراد بہا بحا ادم ال ہے اس کا معنی چپ ہو کر دل میں کہنا نہیں ہے ادم ال کریس بہت بڑا کھٹا کے کسی پکار کر کے چنگار کر کے نہیں کہنا یہ معنی ہے اس کا خفاظہ کا معنی چنگاڑنا نہیں ہے گلا نہیں پڑنا آہستہ سے ایسی ایسی آواز میں آمین کہنا ہے کہ سارے لوگ آمین بھی کہیں اور مسجد بھی بوجھ اٹھے بوجھ اٹھے بوجھ اٹھے بوجھ اٹھے اللہ اکبر تو عزیز بھائیوں ایک دلیل تو یہ ہے جو سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے بھائیوں کی کہ امام کے پیچھے آمین نہیں کہنا چاہیے اب سندن بھی یہ دلیل نہیں بنتی اور متن کے اعتبار سے بھی یہ اس مقصد کو بھال پورا نہ اس کے الفاظ اس متن کو پورا کرتے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں اس عمل کو دلیل بنتے ہیں اس عمل کی نہ اس کی صنعت اس عمل کی دلیل بنتی ہے یہ حیثیت بھی ہے اس ایک دلیل, دلیل کی ایک دلیل اور دوسری دلیل, دلیل کیا, کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں, ہیں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ یہ دوسری سب سے بڑی دلیل ہے سب سے بڑی دلیل دوسری امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ صحاوی کے اندر شرح تحاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ عمر عمر ردی اللہ تعالیٰ ہو عمر اور علی ردی اللہ عنہما یہ دونوں کانو یخنا بامین یہ آمین کو پست آواز میں کہا کرتے تھے یہ آمین کو پست آواز میں آمین پوشیدہ پست آواز میں ہلکی آواز میں کہتے تھے دوسری بڑی دلیل یہ ہے یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ اثر ہے کس کا اثر ہے کس کا حضرت عمر کا اور حضرت علی کا میرے بھائیوں غور کرنا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں جو پیارے پیغمبر کا عمل ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے اور ترجیح دی جائے چاہے وہ ابو بکر و عمر کیوں نہ ہوں چاہے علی عثمان رضی اللہ کیوں نہ ہوں اگر ابو بکر و عمر عثمان و علی کی بات امام المبیا کی بات کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے تو مسلمان پر فرض ہے اس بات کو چھوڑے پیارے پیغمبر کی بات پر عمل پیرا لیکن یہاں یہاں تو ٹکرا ہی نہیں رہی یہ حضرت عمر اور حضرت علی کا یہ اثر سندن حضرت عمر اور علی سے ثابت ہی نہیں اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے نہیں اس کی سند میں تین خرابیاں ہیں, ہیں اس اثر کی سند میں تین خرابیاں دو بندے ہیں جو جن کو جن میں سے ایک بندے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث یہ بندہ جھوٹ بولنے والا تھا منکر الحدیث جھوٹے بندے کو کہتے ہیں اور دوسرا را دوسرا راوی اس کے بارے میں ایک در ایک, در ایک بندے کا نام ہے ابو سعید البقال یہ قذاب راوی ہے اس کی سرند کے اندر موجود ہے ابو سعید البقال اور دوسرا یہ ابو سعید البقال مدلس ہے اور ان سے بیان کرتا ہے مدلس راوی جب ان کے سیوے سے روایت کو بیان کرتا ہے تو بے التفاق فنکیوں کے نزدیکی وہ روایت ضعیف ہوتی دوسری خرابی اور تیسرا اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے المرزبان مرزبان یہ یہ اس حدیث کا جو راوی ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منکر الحدیث راوی قرار دیا ہے یہ راوی بھی خرابیاں ہیں اس موقوف اثر کی سرحد میں وہ موقوف اثر بھی ثابت نہیں ہوتا اور ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے میرے بھائیوں اس روایت پر بھی غور کرنا تھوڑا سا وہ روایت کیا پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بندہ جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گناہ موافق کر دیے جائیں گے اب غور کرنا دبا استطلال کیسے کی ہے کہتے ہیں موافق موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کی آمین بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی محب محب تو ہماری بھی کسی کو سنائی نہیں دے گی تو یہ تو فرشتوں کے موافق ہوگی تو گنا معاف کر لیے ہماری بھی بس گئے یہ آمین اونچی آواز سے فرشتوں کی آمین سنتا دنیا میں کہ فرشتے نے آمین کہی تو موافق کیسے ہوگی ان کی کہ تیری آمین کو بھی کوئی کوئی نہ سنے پھر موافق ہوگی میرے بھائیوں یہ حدیث کو ماننا نہیں ہے یہ حدیث کا انکار کرنے والا عمل ہے حدیث کو ماننا نہیں ہے غور کرنا حدیث پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا دا امن المام فا امین اے دا امن الماموں امین مسلمانوں جب امام آمین کہے تم آمین کہو آپ نے مقتدیوں کو امام کی آمین کے ساتھ پابند کیا ہے رشتوں کی آمین کے ساتھ پابند ہے لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ فرشتوں کی آواز کی عامر سنیں گی تو پھر ہم نے آواز کہنی ہے نہیں مقتدی کس کے پابند ہے امن المام وام یقول الرجل و آمین ب یقول الامام آمین امام بھی آمین کہتا ہے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتا ہے تم اس وقت عامر کہو جب امام آمین کہے پھر اس کے بعد پہرے پیغمبر نے فرمایا ملائی کہتے وہ میرے دمے ہی آسمانوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں کہاں پر کہتے ہیں کہاں پر آمین کہتے ہیں فرشتے امام المبیا نے کہا آسمانوں پر کہتے ہیں ادھر نہیں آسمانوں پر آمین کہتے ہیں اور آسمانوں کی آمین سنائی سنائی نہیں دیتی آسمانوں پر کہتے ہیں یہ موافقت موافقت کس کے ساتھ کرنی ہے امام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ نہیں فرشتوں کی موافقت وہ اللہ نے خود بنانی نے کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ فرشتوں کے ساتھ تم نے آمین کہنا ہے آپ نے کہا امام کے ساتھ آمین کہنا ہے کیونکہ امام کی تم سن سکتے ہو فرشتوں کی چھوڑ نہیں سکتے اس لیے امام کے ساتھ کہنا ہے امام بھی کہے گا تم بھی کہو گے کہوگے بھی آسمانوں پر کہیں گے اور جن کی آمین برابر ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ اس کے پچھلے سارے گناہ, گناہ معاف ہوا تو موافقت موافق ہونا امام کے آمین کے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک امام بلند آواز سے آمین نہ کہے مختری کو کیسے پتا چلے گا امام نے آمین کہی ہے یا کہی اور مختری پھر کہے گا یہ بلند آواز سے کہے گا تو مختری کو پتا چلے یہ <سؤال> <سؤال> تو امام الانبیاء <سؤال> <سؤال> محمد رسول اللہ اللہ کی حدیث یہ <سؤال> بھی بلند آواز سے آمین کہنے کی دلیل ہے جس کو ہمارے ماشاءاللہ محسنوں نے یہ بنا دیا کہ بس بس آواز میں دل میں ہی کہنا ہے آواز نہیں آنی چاہیے کسی کسی <سؤال> <سؤال> کے کان تک آواز نہیں پہنچنی <سؤال> <وحز> چاہیے <سؤال> <سؤال> میرے بھائیوں میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ البیرت کہتا ہوں دو چار چھ دس روایتیں نہیں مانتا صرف ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت چاہیے جو اس عمل کو ثابت کرے جو عمل ہماری اکثر مسلوں میں ہوتا ہے جو اس عمل کو ثابت کرے ایک حدیث مجھے پی دکھا دے مائکنگ ایک حدیث دنیا سے اس عمل کو جو ثابت کرے یہ ہوئے سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا یہ خموج کھڑے ہو کر منہ بند کر کے کھڑے ہو کر دل کے اندر آمین کہنے والا عمل ان روایتوں سے ثابت ثابت نہیں ہوتا ہے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں صرف ایک روایت چاہیے جو ایک روایت دے دے گا ان شاء اللہ اس کو اپنا استاد مانوں گا اللہ کے فضل سے زندگی بھر اس کی عزت کروں گا اس کا احترام کروں گا اللہ کے فضل ایک روایت چاہیے دنیا میں لیکن ایک روایت ایسی دنیا میں کوئی لانے والا پیدا ہوا ہے دنیا میں لائے گا بےچارا کہاں سے رہنا. طریقہ ہی نہیں ہے پیارے پیغمبر کے دور میں صحابہ بلند آواز سے آمین کہتے رہے صحابہ کے دور میں مسجدوں میں بلند آواز سے آمین ہوتی رہی صحابہ کے بعد کے بعد دور میں بلند آباز سے مسجدوں میں آمین ہوتی رہی. آمین کا سلسلہ کبھی رہی ہوا. ایک روایت محلہ ابن ہزم میں امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے محلہ ابن ہزم میں اقا بن ابھی رباج جلیل القدر تابعی ہیں ان سے کسی نے پوچھا تابعی ہیں سحابا کے زمانے میں صحابہ کے شاگرد میں اسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن زبیر کیا وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو اونچی آواز سے آمین کہتے تھے اتا کہتے ہیں ہاں وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے پیچھے سارے لوگ اونچی آواز سے, سے آمین کہتے تھے میں نے عبداللہ بن زبیر اور دوسرے سے کے پیچھے نمازیں پڑھی سب کے سب, سب, سب سارے آئین بلند آباز سے آمین کہا کرتے تھے اور ان کے مختلف سب بلند آباد سے ابی ربا تابعی ہیں وہ عملے صحابہ کی گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کا یہ عمل تھا اور کہتے ہیں ابو ہریرا رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے اسی روایت کے اندر ہے محلہ ابن ہضم میں بالکل سکے بند صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے ابو ہریرا مسجد میں آتے جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی تو وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے بلند آواز سے کہتے لا بےآمین امام صاحب مجھ سے سبقت نہ لے جانا آمین میں مجھ سے پہلے امین نہ کہہ دینا مجھ سے سبقت نہ لے جانا آمین میں یعنی تیری امام کے ساتھ تیری آمین کے ساتھ ہم نے آمین کہنی ہے ابو ہریرا یہ جماعت کھڑی ہوتی بعد میں مسجد کے اندر آتے تو امام کو بلند آواز سے جماعت کے اندر شامل ہونے سے پہلے یہ رفاظ کہا کرتے کیونکہ ان کو تڑپ سیڑپ سی کہ آمین تو ایسا عمل ہے جو پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب اس کو بر وقت کہا جائے بر وقت کہا جائے تو اس لیے وہ امام کو پبنگ کرتے تھے آستانہ کہہ لینا کہ تیری پہلے ہو جائے میری بعد میں ہو جاؤ میرے گناہ ہی نہ معاف ہو اس لیے لا تسبق نہیں بے آمین اونچی آواز سے آمین کہنا تاکہ ہم بھی تیری آمین کے ساتھ آمین کہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور بن نبی ربا یہ جلی القدر تابعی صحابہ کا عمل بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تابعین کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی سارے آئماں وہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے امام کے پیچھے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے حتیٰ کہ مسجدیں گوجا کرتی تھی تو میرے بھائیوں یہ مسنون طریقہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اللہ و سلّم کا اس کو اختیار کریں گے تو ہماری نماز وہ امام الانبیاء والی نماز بڑھے گی ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی ہماری نماز ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی ہماری نماز ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب اور باعث بن جائے گی اگر ہم محمد الرسول اللہ, اللہ سلّم والی نماز پڑھیں گے امام المبیا والی نماز پڑھنے کے لیے یہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مختری کو بھی امام کو بھی مطلب کے بعد اونچی آواز سے عامن کہنا یہی طریقہ ہے امام الانبیاء کا یہی طریقہ ہے صحابہ کا یہی طریقہ ہے باغ کا اور بالکل منہ کے اندر دل کے اندر آمین کہنے کی کوئی ایک روایت بھی کسی صحیح صنعت سے دنیا میں آج تک نہیں ملی نہ کوئی پیش کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا وجود ہے دنیا میں اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے آفرمائے الحمدللہ رب دابان ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده الله فلا مذلل و من یدلل فلاح ادیل و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و ان محمد ان عبده و رسوله عزیز بھائیو جہودی عیسائی ہندو وہ بھی اس وقت اسلام پر حملہ آب رہے ہیں اور ہمارے کچھ جاہل مسلمان پڑھے لکھے وہ بھی اسلام کی جڑیں کاٹنے میں کافروں کے بالکل ساتھ ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں اس وقت کل کے اخبار میں میں نے ایک کالم پڑھا ہے وہ کالم نگار مسلمان ہے نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ ہندو ہے پاکستان کا رہنے والا مخلص ہے مخلص پاکستانی لیکن جہالت لاعلمی لا علمی دین سے نواقفیت دین سے دوری اور کافروں کی جو ہے نا وہ کلچر ان کا غلبہ اس کے دماغ پر ہے چھایا ہوا ہے وہ اسلام کی دشمنی کے لیے وہی کام کر رہا ہے جو یہودی عیسائی اور ہندو اس وقت کر رہے یہ صرف ایک کاتب ایک کالم نگار نہیں کر رہا بی سیو کالم نگار یہ کام کر رہے اخباروں میں ٹی وی چینلوں پر درجنوں کے حساب سے ایسے لوگ یہ کاروبار سرجام دے رہے وہ میں نے کالم پڑھا اس نے یہ جو فاٹا کے علاقوں کے اندر کچھ مولویوں نے فتوی بازی کا عمل شروع کیا ہوا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کافر ہے ہندوؤں یہودیوں جی اور عیسائیوں سے پہلے ان کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا ان پر خود کو دھماکے کرنا ان کی مسجدیں گرانا ان کا قتل عام کرنا یہ جہاد فی اللہ, اللہ ہے وہ اس عمل کا وہ ان مولویوں کے اوپر جو ہے نا وہ تعلیم لکھ رہا ہے میرے بھائیوں ٹھیک ہے ان مولویوں کا وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے امام الانبیاء کے منہج کے خلاف ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کلمہ پڑنے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے کسی کلمہ پڑنے والے پر خود کچھ دھماکے کیے جائیں اللہ کی اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر وہ جتنی بڑی مرضی خبات سے کر رہا ہو پھر بھی اس کے خلاف تلوار مسلمان نہیں اٹھائیں گے مسلمان کلمہ پڑنے والے کے خلاف تلوار چار چیزوں سے اٹھائی جاتی ہے چار چیزوں سے جان اس کا خون مسلمان کے لیے حلال ہو جاتا ہے ایک ہے وہ مرتد ہو جائے کرما پڑھنے کے بعد وہ واجب القتل ہے مرتد ہو جائے دوسرا ہے شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کر لے اس کو سنسار کر دیا جائے گا اسلام میں تیسرا ہے ناجائز جائز نہ ہک جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ظلمن ظلمان زیادتی سے اس کو کساسن اس کے بدلے میں اس کا خون حلال ہو جائے گا یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا لہو حلال ہو جاتا ہے ان تین چیزوں کے سوا کرما پڑنے والے کا لہو حلال نہیں ہوتا مسلمان کل المسلم ہرامن دمو و مالہ ارد ہُ والے امام نے حجت الوزاح کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ساری دنیا کے لوگوں کو سنایا غلط ہے ان کا عمل اب اگر کسی کی کجی بیان کرنی ہے تو اس کجی کو ان کے اوپر رکھا جائے لیکن اس نے ان مولویوں سے لے کر اسلام کے اوپر ہاتھ صاف کرنے شروع کر عمل ان کا غلط ہے ان کے عمل میں داڑی کا کیا قصور ہے بھائی ان کے عمل میں تالے بہن کے عمل میں داڑی کا قصور ہے وہ ان کی دماغ کی خرابی کا قصور ہے وہ ان کی کم فہمی کا قصور ہے وہ ان کا دین نہ سمجھنے کا قصور ہے داڑی کا تو کوئی قصور نہیں تبصلہ ان پر کر رہے اور نو وہ بخ داڑی کو رہا ہے داڑی کا اڑا رہا ہے داڑھی کا مزاق اڑا رہا ہے اخبار کے اندر پہلے دوسرے صفحے پر قالم ہے کل کے اخبار میں آپ دیکھ لینا لاہور ایڈیشن نوائے وقت داڑھی داڑی کا مذاق اڑا رہا ہے کئی جملے اس نے داڑھی کے خلاف بکے ساتھ کہتا ہے یہ داڑھی یہ کوئی اسلام تو نہیں ہے اور نہ داڑھی کے اندر اسلام رکھا ہوا ہے یہ داڑی تو وہ اس زمانے کا کلچر تھا لوگوں کا رواج تھا یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نہ کوئی اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہے یہ تو ایک رسم کی رواج تھا وہ ابو جہن بھی رکھتا تھا وہ جناب ابو لہب اور اتبا اور شہبا اور سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی مسلمان بھی رکھتے تھے یہ کوئی اور پھر کہتا داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں دڑی رکھ یہ سارا اس نے اپنے اپنے سینے کے اندر مدفون اسلام اور اسلام کے ان شاعر کا بوگل اس کم وقت اس آمن جاہل اس بدو گگے شیتان کے جگل کے اندر جگڑے ہوئے اس کلکار اس نام نے ہاتھی نے یہ بوگل طالبان کے نام سے دڑی پر سارا اپنا گند نکال दिया میرے بھائیو یہ داڑھی کسم ہے اللہ کی یہ تو فرض ہے اسلام میں فرض ہے فرض, فرض نماز بھی فرض ہے داڑھی بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے سکاف بھی فرض ہے داڑھی بھی فرض ہے پیارے پیغمبر نے داڑھی رکھنے کا حکم دیے حکمیں بھی دینے والے امام کا آپ نے فرمایا خالف المجوسا کی نواف لوہا مجوسیوں مشرقوں کی مخالفت کرو اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو یہ حکم ہے یہ تو یہ رواج نہیں ہے یہ ان کا کلچر نہیں تھا یہ ان کی رسم نہیں تھی یہ تو حکم تھا تھرمتنے والے امام محمد رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا تکے کا حکم ہے جو پیارے پیغمبر کا نہیں حکم کس کا ہے حکم کس کا ہے اللہ کا یم تھے تو انل ہوا وہ حکم محمد کا نہیں ہے داری رکھنے کا کس کا حکم ہے اور اللہ جس کا حکم تھے وہ رسم ہوتی ہے وہ رواج ہوتے وہ کلچر ہوتے اس اس کو کو تن کرنا اس کو نولنا مسلمانوں کے ایک غلط عمل کی بنیاد بنا کر داڑی پر حملہ کرنا اللہ کی یہ مسلمانوں کے دیب نہیں دیتا یہ کام یہ کام ہندوؤں کا ہے یہودیوں کا ہے یہ کام شریفی کا ہے یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے میں اللہ کے فضل سے جانتا ہوں وہ اس بیچارے کو اگر کوئی دین کی سمجھ ہوتی نا تو ایسے الفاظ نہ لکھتا اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں کی سمجھ ہی نہیں پڑے نہیں دنوں سے دین کی حقیقت جانتا ہی نہیں ہے وہ صحافت کے اندر اپنی زندگی برباد کر دی ہے یہ کالم لکھنے میں نہ قرآن پڑھا نہ محمد کا فرمان پڑھا اگر وہ پڑھ لیتا وہ کم وقت تو یہ الفاظ اپنی تحریر میں کبھی لے کر نہ آنا ہم نہیں کہتے کہ وہ ایجنٹ ہے یہودیوں عیسائیوں کا ہم یہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہے بیچارہ وہ ظاہر ہے اس نے جہالت میں لا علمی میں یہ کام کیا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کو کیا کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے یہ صرف یہی یہ نہیں اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں اس سے پہلے ایک مولوی بکا تھا اس نے کہا یہ جو پردہ ہے نا پردہ یہ اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا پردے کے لیے اور مسلمان عورت کے پردے کے لیے اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا یہ بھی اربوں کا کلچر تھا کلچر تھا رواج تھا رسم تھی یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے پردہ کرنا عورت کے لیے ایسی ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ اسلام دشمنی پر میرے بھائیوں بھائیو ان لوگوں کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایسی جو ہے نا گمراہیوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھیں کیا پڑھے اخباروں کے تعلق پڑھ کر بس عالم بڑھ جائیں پوری دنیا کے قرآن پڑھے قرآن حدیث پڑھے خود گھر میں بیٹھ کر پڑھنے سے اتنی سمجھ گی اولا ماں کے پاس مستند علماء کے پاس سمجھدار علماء کے پاس دین پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ دین حاصل کریں اور اسی کے لیے اللہ کے فضل سے یہ تعلیمی اور تربیتی فہم اسلام کورس کے نام سے آپ کے اس مرکز میں اللہ کے فضل سے آپ کے بھائیوں کی طرف سے اسلام کے شدائوں محافظوں اسلام کے علم برداروں کی طرف سے یہ ایک قرص چل رہا ہے اکیس روزہ یہ شروع ہوگا چار جولائی, جولائی ہفتے والے دن سے, والے دن سے, دن سے اگلے ہفتے سے, اگلے سے چار جولائی السلام علیکم کہتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں یہ کسی نے چھاپ کر تقسیم کیا ہوا ہے لفظ ہے السلام علیکم عام طور پر عام طور پر ہماری معاشرے میں کہتے اسلام و علیکم السلام و لیکم السلام سلام علیکم یہ السّلام علیکم عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے السلام علیکم عربی میں السلام علیکم ہے یا السلام علیکم ہے السلام علیہ کا السلام علیکم السلام علیکم یہ کوئی بھی لفظ کہا جا سکتا ہے السلام علیکم یہ کوئی لفظ نہیں ہے السلام میں اور نہ ہی السلام علیکم السّلام علیکم السلام علیکم سام کا من ہوتا ہے موت تو مر جائیں تو یہ اپنے تلفظ کو جو ہے نا سلام علیکم کے تلفظ کو مسلمانوں کو درست کرنا چاہیے بھائی نے اپیل کی ہے کہ میری بہن میاں ہسپتال میں داخل ہے اس کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہماری اس بہن کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عجلہ تا فرما اور جتنے بھی ہماری مسلمان مائیں بہنیں چھوٹی بڑی مرد عورتیں بیمار ہیں ہسپتالوں میں داخل ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں یا تو اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل لاج لاتا ہے یہ بھائی نے لکھا ہے کہ نماز کے حوالے سے بہت اچھے جمعے ہو رہے ہیں لیکن ملک کے اندر حالات اور بین الاقوامی اس طرح کے ہیں کہ آپ پلیز اس موضوع کو ختم کر کے ملکی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ کریں اور مزید فکر آخرت تقوی اخلاقیات جنت جہنم پر خطابات ارشاد فرمائیں یہ بھائی کا مشورہ اچھا ہے یہ جو نماز کا طریقہ بیان ہم کر رہے ہیں یہ جنت اور جہنم کے لیے ہی بیان ہو رہا ہے اسی پر جنت اور جہنم کی بنیاد ہے نماز صحیح ہوگی تو جنت مل جائے گی نماز خراب ہوگئی تو کوئی فائدہ نہیں جنت کے جو ہے نا وہ مناظر کا اور جنت کی انعامات کا اور نعمتوں کے تذکرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے نماز تو مسلمان کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ بندہ سیکھے یہ ہے کیا ملکی حالات وہ تو مولوی مسجدوں میں بیان کرتے ہی رہتے ہیں ہر مسجد میں بیان ہوتے ہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے ملکی حالات مولوی مسجدوں میں بیان کرتے ہیں سیاست دان اپنی سیاستوں میں بیان کرتے ہیں مجلسوں میں وہ عام لوگ بھی کیا کرتے ہیں ملکی حالات پر عام مجلسوں میں بھی تبصرے ہوتے رہتے ہیں لیکن کیا نماز بھی سارے مولوی اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح میں نے شروع کی ہوئی ہے آپ نے کسی مسجد میں ایک طرح نماز کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہو بیان کر رہا ہو اور ہم کچھ نہ کچھ جو انتہائی اہم نقطہ ہوتا ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے اللہ کے فضل سے دوسرے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو جنت اور جہنم کے تذکرے یہ بہت سارے تذکرے تو عقیدے کے مسائل میں گزر چکے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے اگر بھائی موجود ہے وہ آتا ہے ہمیشہ سے تو ہم نے جہنم کا اور یہ فتنوں کا جو فطریں آج کل ہمارے اوپر مسلط ہیں ان فتنوں کی جو امام الانبیاء نے نشاندہی کی تھی اس پر کئی خطبات ہم نے اس ممبر پر جو ہے نا وہ بھائیوں کے سامنے پیش کیے ہوئے ان کی سی ڈیز بھی مل جائیں گی ان کی کیسٹ بھی مل جائیں گی کہ ان فتنوں کے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اب ایک مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں اب بار بار یہ بیان کروں گا تو جو باقاعدہ سننے والے لوگ ہیں وہ کیا پڑ جائیں گے وہ تنگ پڑ جائیں گے کہ آئے دن روزانہ وہی مسئلے سنا رہے ہیں تو ضرورت کے مطابق حالات حاضرہ کے حوالے سے جو کہ اہم نقطہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے باقی یہ نماز ہمارے اہل حدیث جو ہے نا نبے پرسینٹ اہل حدیثوں کو بھی اللہ کی نبی کی, کی, کی نماز کا طریقہ نہیں آتا جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے مسلمان کے لیے تو انشاء اللہ ہم جنت اور جہنم سے ڈرانے والی باتیں بھی انشاءاللہ کبھی کبھی کریں گے حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ ہوگا اور یہ انشاءاللہ نماز کا بھی سلسلہ انشاءاللہ شاء یہ چلتا رہے گا گزارش آیا کہ میرے والد صاحب عمرہ کی سعادت کے لیے گئے تھے انہوں نے روزہ رسول پر یا رسول اللہ لکھا دیکھا ہے ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر وہاں مذکورہ برد لکھی جا سکتی ہے تو پاکستان میں لکھنا جرم کیوں ہے عزیز بھائی ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کی نظر خطاخا گئی ان کی نظر خطا گئی ان کو غلط نظر آیا ہے ان کو نظر غلط آیا ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کی زیارت کے لیے گئے تھے اور آ گئے ہیں میں نے اللہ کی توفیق سے چار سال مشرے نبی کے اندر گزارے ہیں اور جس مقام پر یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لکھا ہے وہ جالیوں پر میں حج کے دنوں میں اللہ کے فضل سے وہاں کھڑا ہو کر درس دیا کرتا تھا لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا پیرا دیا کرتا تھا وہ ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے ایک بندے نے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک بندہ چار سال تک وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا چار سال تک اس نے وہاں زندگی گزاری ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دعوے سے کہتا ہوں مبالگہ نہیں کر رہا ہمارے اس بزرگ کی نظر نے گلسی کھائی ہے کوئی نہیں لکھا ہوا وہاں یارسول پوری مسجد کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا اگر اگر وہ مجھے دکھا دے مجھے لے جائے مجھے لے جائے یا جا. کسی کو لے جائے جو آنکھوں والا ہے کسی کو دکھا دے ان شاء اللہ میں اس کو انعام دوں گا ہے ہی نہیں کہیں یا رسول اللہ پوری مسجد کے اندر کہیں نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہوا. لکھا ہوا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں لکھا ہوا ہے السلاط وسلام و رسول اللہ باب احمد اور باب السلام اور بیچ میں خوکھا ابھی بکر خوکھا ابھی بکر کے اوپر سنری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سلام و اعلی رسول اللہ یہ یا رسول اللہ ہے وسلام و الا رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے وہ تو علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور جو روزے کی جالیاں ہیں روزے کی جالیاں ترکیوں کے دور میں ترکی چونکہ مشرق تھے ترکی کیا تھے مشرک تھے ترکیوں کے دور میں وہ قبا بنا سبز ترکیوں نے وہاں پر جالیوں میں وہ کنندہ کیا ہوا تھا یا محمد یا اللہ یا محمد یہ جالیوں پر لکھا ہوتا تھا سعودی حکومت نے آنے کے بعد اس جالی کا وہ حصہ کاٹ دیا جو یا والا حصہ تھا نا وہ دو نقطے بھی کٹ گئے اور وہ یا کا وہ اس طرح کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی کٹ گیا الف کھڑا ہے بس وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر جالی پر یا اللہ ایک طرف لکھا ہوا ہے یا محمد کی یا کیا کر دی گئی ہے وہاں سے ختم کر دی گئی ہے کاٹ دی گئی ہے یا محمد ری لکھا ہوا وہاں پہ نہ یا محمد مسئلے مسجد میں پوری میں کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے نہ یا رسول کا لفظ کوئی مائی کا لال کوئی مولوی کوئی بابا کوئی جوان اللہ کے فضل سے نہیں دکھا سکتا کہ وہاں لکھا ہوا یا رسول اللہ یہ رسول اللہ وسلم کی زندگی میں صحابہ پکارا کرتے تھے اللہ کے نبی لیکن امام الانبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو یار رسول اللہ کہا کر آواز دی ہو ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے جو, جو عالم جو شخص مجھے ایک صحابی کا نام بتائے گا اس کو ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا سب کو گوا بناتا ہوں ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے پیارے پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر تیار ہو جانے کے بعد کسی نے قبر پر آکر قبر پر آ کر یا اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو یا رسول اللہ اپنا وظیفہ بنایا ہو ایک سیابی کا نام چاہیے سر یا یا محمد کہا, کہا ہو کسی نے کبھی ایک ایک لفظ چاہیے پیارے پیغمبر کی زندگی میں یا محمد بھی لوگ کہہ لیتے تھے آپ یا رسول اللہ بھی کہہ لیتے تھے یا نبی اللہ بھی کہہ لیتے تھے آپ کے اس دنیا سے رخصوص ہونے کے بعد کسی نے کہا ہے وہ لا کر مجھے ایک سے کا نام دے گا جو ایک ہزار دوں گا ہاں صرف ایک ہے وہ है میں آپ کو بتا دیتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جاتے تھے نا یہ قبروں پر تو وہ یہ لفظ وہاں جا کر پڑا کرتے تھے علیہ کا یا السلام و علی کا یا رسول اللہ السلام و کا یا ابا بکر السلام کا یا ابی یہ الفاظ کون کہتے تھے السلام و کا یا رسول اللہ السلام و یا ابا بکر اسلام و یا ابی یہ کون کہا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف وہ جب ان قبروں پر جاتے تھے تو اس وقت یہ لفظ کہا کرتے تھے عبداللہ بن عمر کے علاوہ کسی صحابی نے قبروں پر جا کر بھی یہ لفظ کہنا گوارا نے کسی نے بھی نہیں کہا کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا اور عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہمارے لیے ہجت نہیں ہے کیوں عبداللہ اللہ بن عمر کا یہ عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے امام المبیا نے فرمایا جب تم قبروں پر آؤ تو قبروں والوں کو کیا کہنافیہ <سلام> <العافية> یہ دعا کس نے دکھائی امام المبیا نے مسید میں جانے کے لیے مسیح میں جانے کی دعا ہے کھانے کھانے کی دعا ہے دعا ہے قبر پر جانے کس کی دعا ہے قبر پر جانے کی تو جب بھی کسی قبر پر ہو سو قبریں جائیں تو محمد کا جو فرمان ہے مدینے والے امام نے جو سکھایا ہے وہ لفظ پڑھنا افضل ہے یا جو بعد میں کسی نے بنائے وہ پڑھنا افضل ہے کیوں بھائی اللہ کے نبی کا سکھائے ہوئے لفاظ بہتر یا میرے لفاظ بہتر اللہ کے نبی سے بہتر کسی کی رائے کسی کی سوچ کسی کے الفاظ مدینے والے امام کے الفاظ سے بہتر ہو سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا, پیدا, پیدا نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا نا اگر ان الفاظ کی بھی گنجائش ہوتی تو پیارے پیغمبر بیان کر کے جاتے کہ نہ جاتے تو یہ الفاظ پڑھنے آ کر آپ نے کیوں نہیں بیان کیا بھول گیا کیا رسول و یہ کفاظ ہے پیارے پیغم پر ان الفاظ کو بیان نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے جب ہمارے پاس اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ پیارے پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف کیوں جائیں ہمیں کس نے اختیار دیا نبی کی دعا کو چھوڑ کر کسی اور کی بنائی ہوئی دعا اختیار کریں؟ <تصفح> لکھا ہے بیٹا پیدا ہو تو اس کی خوشی منانے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے جیسا کہ اکثر لوگ یہ خواجہ سراؤں کو بلا کر میوزک پر ڈانس کرواتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے شیطانی عمل یہ میوزک بجانا شیطانی عمل ہے یہودیوں عیسائیوں کا کلچر ہے یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کا کلچر ہے محمد رسول وسلم نے میوزک کو اپنی امت پر حرام کیا ہے امام الانبیاء نے میوزک کو اپنی امت کے لیے حرام کیا ہے میوزک بجانا بھی حرام میوزک سننا بھی حرام تو کسی خوشی پر حرام کام نہیں ہوتا ہمیں مکمل دین ملا ہے امام الانبیاء کو بھی خوشیاں ملتی تھی تو پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے ہمیں وہ کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اسلام نے خوشی کے موقع پر مجھے اور آگے کرنے کا کیا طریقہ کون سی رہنمائی کی وہ ہمیں بتاؤ اسلام نے کیا کیا پیارے پیغمبر نے کیا کیا کسی لوگوں کا عمل اکثریت کا عمل جاہلوں کا عمل شیطان کے پیروکاروں کا عمل وہ ہمارے لیے ہجت اور دلیل اس کی کوئی حیثیت نہیں پیارے پیغمبر کو جب خوشی ملتی تھی تو امام المبیا اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے تھے سعیدہ شکر ادا کرتے تھے اللہ کی. کیا کرتے تھے سیدہ شکر مسلمان کو بیٹا ملے بیٹی ملے خوشی ہے بیٹی بھی خوشی ہے بیٹا بھی خوشی ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو بیٹی کی قدر جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ان سے پوچھ کے دیکھو بیٹا یا بیٹی کی کتنی قدر ہے جس کو ملی ہے شاید ان کو قدر نہ ہو اور بیٹیاں یہ بیٹوں سے زیادہ برکت کا باعث ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے بیٹ بیٹوں سے زیادہ برکت کا باعث ہوتی ہیں دنیا میں بھی بیٹیاں ماں باپ کا بیٹوں سے زیادہ خیال ماں باپ کا زیادہ ادب ماں باپ کا زیادہ احترام ماں باپ کی زیادہ خدمت انجام بیٹیاں دیتی ہیں بیٹوں سے بھی زیادہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بیٹی کا فائدہ بیٹے سے زیادہ ہوگا امام المبیا نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اس نے ان کی صحیح صحیح پرورش کی صحیح صحیح پرورش کی عقیدہ توحید سکھایا نمازی بنایا با پرد بنایا پھر اچھے دین دار نیک باشرہ بندے سے ان کی شادی کر دی وہ, وہ قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو گلیاں ہیں دو بیٹوں کی پروش کرنے والے کو اس طرح نہیں کہا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جو بیٹیوں کی پروش کرے گا وہ میرے ساتھ اور جس کو قیامت میں محمد رسول کا ساتھ مل جائے اس سے بڑی کوئی ہے چیز تو بیٹی کی خبر سن کر پڑنا نہیں چاہیے سڑنا نہیں چاہیے اللہ کی دین ہے اللہ کی دین پر راضی ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر ہندو سوچ رکھنے والے کئی ال کے پٹھے کمبخت موجود ہے کئی موجود ہیں بہت سارے موجود ہیں کل مجھے فون آیا منڈی بہادین سے کوئی خاتون بول رہی تھی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے اس کی تین بیٹیاں ہیں پہلے اس کی پہلے تین بیٹیاں تو دوبارہ جو ہے نا وہ حمل کا وقت قریب ہے تو اس کا خامد کہتا ہے اگر بیٹی ہوئی تو میں نے تیرے ساتھ یہ کر دینا میں نے تجھے اڑا دینا میں نے تجھے پھڑکا دینا میں نے تجھے قتل کر دینا جبالی، جبالی. یہ قصور اس, اس عورت کا ہے اس الو کے پٹھے کو اس گدے کو اس خناس کو کوئی سمجھانے والا معاشرے کے اندر نہیں ہے بیٹی دینی یا بیٹا دینا وہ عورت کا کام ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹی دے اس الو کے پٹھے گدے خبیز کو کوئی سمجھانے والا نہیں وہ بک رہا ہے پھر ہوا کیا اس نے جو ہے نا وہ عورت پوچھ رہی ہے سوال کہ اس نے الٹرا الٹراساؤنڈ کروایا جا کر الٹرا الٹراساؤنڈ سے پردہ چلا کے بیٹی ہے اب اس کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مجھے تو مار دے گا سامد یہ شیطان کا بچہ میرا گلا گٹ دے گا میرا قصور کیا ہے اس میں تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام بنایا انہوں نے ہسپتال میں جا کے وہ ڈلیوری ہوئی بچی وہی پیدا ہوئی اور لے کر جو ہے نا وہ کسی کو دے دی وہاں پر کسی کے حوالے کر دی تو اس کو خامد کو آ کر اس لفنگے لٹیرے بدماش گنڈے مسٹنڈے کو آ کر بتا دیا کہ وہ بچی پیدا ہوئی تھی مری ہوئی وہ مر گئی ہے تاکہ میری جان بچ لے یہ ہمارا ایسا گندا معاشرہ ایسا گندا ماحول ایسے گندے انڈے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے خبیب پروش پا رہے ہیں. ایسے کتوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے وہ بھی انسان ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اب پریشان تھی کہ شری طور پر اب اس بچی کا نام کس کے نام پر لکھوائیں اب کیا کریں اب کیا معاملہ ہوگا اب ادھر تو یہ بتا دیا اب ادھر یہ مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ ہے کتنے مسائل کھڑے ہو گئے کیا کسی غیر مسلم راہب کو ترجمہ والا قرآن دے سکتے ہیں بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم خط لکھا کرتے رہے غیر مسلموں کو اس پر قرآن کی آیتیں ہوتی کیا کوئی عورت جماعت کروا سکتی ہے صرف عورتوں کی کروا سکتی ہے ایک مسجد میں سٹکر لگا ہوا تھا جس پر سونن ابو ابود اور سونن نسائی کی حدیث لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ بھائیوں نے لکھا تھا کہ دڑی رکھنا فرض ہے یہ واقعہ کوئی اس طرح کی کوئی حدیث ہیں جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا حکم ہے اور پیارے پیغمبر جس کی چیز کا حکم دے دیں وہ کیا ہو جاتا ہے فرض یہ تو ساری دنیا کے کا متفقہ اصول ہے شریعت کا المرجوب حکم وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے امام الانبیاء نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا داڑھی کو معاف کرنا فرض ہے واجب ہے ترجمہ میں لکھا تھا جو داڑھی نہیں رکھتا وہ مشرک ہے بھائی مشرق کہنا اس کو مشکل ہے فاسق ہے فاسق کیونکہ اللہ کا حکم رد کر رہا ہے نبی کا حکم ٹھکرا رہا ہے پرمان ہے. ہے اللہ رسول کا باغی ہے لیکن مشرقی کا یہ ٹھیک نہیں لکھا جو اس نے لکھا نیچے وہ مشرق ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کسی پر کفر کا اور شرک کا فتوا لگانا یہ کوئی خالہ جی کا واڑا یہ کوئی اتنا سوکھا اور آسان مسئلہ نہیں ہے اور ہر ایرے گہرے کا کام نہیں یا کسی پر کفر کا پتوا لگا دے بغیر سوچے سمجھے اور کسی کو شرک کا پتوا لگا دے کسی بندے کو مخصوص کر کے ہمارے موبائل پر میسج آیا ہے کہ کوئی اجنبی عورت فوج شدہ ملے تو کیسے پتا چلے گا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم بھائی اس طرح کے میسج وہ شیطان پھیلا رہے ہیں شیطان دین کا دین کے دشمن یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹ بہت سارے میسج اس طرح کے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں یہ موبائلوں پر کبھی ہی کہتے ہیں کہ وہ چیز بتاؤ جس کا قرآن میں اتنی مرتبہ نام آیا ہے عورت کھالے تو یہ ہوتا ہے مرد کھا تو یہ ہوتا ہے یہ کتے ہیں کتے یہ سوال پھیلانے والے کتے ہیں کتے دشمن ہے اسلام کے وہ یہ سوال پھیلا کر لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی حل کوئی حل ہے ہی نہیں اسلام کے اندر اس لیے اسلام فرسودہ ہو چکا ہے اسلام ختم آپ وہ چیز وہ دین چاہیے جن کے اندر ان مسائل کا حل ہے پھر ایک میسج آج کر یہ بھی چل رہا ہے موبائلوں کے اندر کہ یہ پھانسی جو ہے نا وہ فجر کے بعد مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے ہمیشہ ہر جگہ پر دنیا میں وہ سورج نکلنے فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دی جاتی ہے اس پر کیوں دی جاتی ہے کہتا ہے اس پر کوئی قرآن قرآن کی آیت پڑھو یا اس پر کوئی عدیز پڑھو یا الو کا پٹھا یہ ان سے پوچھو جنہوں نے یہ وقت مقرر کیا ہے یہ نہ تو اللہ نے کی ہے نہ اللہ کے رسول نے کی ہے نہ پھانسی اسلام کے اندر اس کا کوئی جواب ہے نہ تصور ہے اسلام کے اندر پھانسی کی سزا نہیں ہے اسلام کے اندر گردن گردن تدری کی سزا ہے یہ فندے پر لٹکانا یہ چوڑوں کا یہ اسلام دشمنوں کا یہ یہودیوں صلیبیوں کا طریقہ ہے اسلام کے اندر پر لٹکانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کتاب و سنت میں نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ را قتل تم تو آسن الباہ تم تو آسن جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو اچھے انداز سے اس کو زیادہ تکلیف نہ نہ ہو اب پھانسی پر لٹکے گا من کا اس کا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا کتنی دیر وہ تڑپے گا, گا پریشان ہوگا یہ تو تکلیف دینے والا معاملہ پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف عمل ہے تیز تلوار لاؤ اس کو اٹھا کر تلوار مار کے اس کا گردن کاٹ دو تکلیف ہوگی بھی اس کو پتا بھی نہیں چلے گا جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھی طرح ذبح کرو کہ اس کو تکلیف اچھا ہتھیار استعمال کرو کہ جانور کو زبا کے وقت بھی تکلیف نہ ہو کسی انسان کو قتل کرنا ہے وہ قاتل ہے یا بدکار ہے یا وہ کوئی مرتد ہے تو اس کو, اس کو اس طرح قتل نہیں کرنا اس کی بازو کاٹ دو تماشا دیکھو تڑپتا رہے پھر اس کی ٹانگ کاٹ دو نہیں یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا انسانیت کی تجلیر یہ اسلام نہیں کرتا یہ ادیس آئی کرتے ہیں یہ جو سوال ایسے سوالات ہیں نا ایسے سوالات پر نہ کام کرنا چاہیے نا سوچ اس، اپنی اس کے پیچھے لگانے کی ضرورت آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں آپ کو الجھانے کے لیے یہ اسلام کے دشمن مشٹنڈے ایسے سوالات وہ جو ہے نا وہ میسج کرتے رہتے ہیں موبائلوں پر ان کم بختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو ختمہ کرتے ہیں کئی کافر ایسے ہیں جو خطنا کرتے ہیں اب وہ خطنا کرنے والا کافر وہ بھی دڑی منڈا کلین شیف مسلمان بھی کلین شیف اب کوئی لاش مل جائے وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے کیسے پتا چلے گا عورت کا تجھے دماغ میں آ گیا ہے یہ مرد اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے کیسے فیصلہ کرے گا بد اور یہ یہ سوال ایک رہ گیا تھا دین سمجھنے کے لیے کرنے والا باقی سارے سب کے پٹھے کو سمجھ آ چکا پورا دیر کیا قبر پر کھڑے ہو کر السلام علیکم, علیکم, علیکم مردوں کا نام پکار کر کہنا جائز ہے ابھی ناجائز ہے جائز نہیں ہے رسول اللہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی جائز ہے بس اللہ کے نبی سے ادھر ادھر ہونا جائز پیارے پیغمبر کے فرمان سے ادھر ادھر ہونا جائز نہیں ہے گنجائش نہیں ہے ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں حق پر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزائے خیر دے عقیدہ کے بارے میں صحیح اور حسن کتاب کا نام بتا دیں عزیز ب ہدایت المستفید دو جلدوں میں ہے اردو میں ہے بڑی اچھی کتاب ہے کتاب التوحید محمد بن سلیمان تمی کی بہت اچھی کتاب ہے اردو میں ترجمہ اس کا مل جاتا ہے عقیدے کی ہے بہت عمدہ ہے یہ کتابیں پڑھیں اسلامی عقائد مولانا ابو بکر جابر الجزائری مسجد نبوی کے مدرس ہیں ابھی بھی درس دیتے ہیں ان کی کتاب کا ترجمہ وہ ہے اسلامی عقائد مل جاتی ہے اردو میں وہ پڑھیں عقیدے پر بہت عمدہ کتابیں ہیں جو لوگ سوتے وقت اپنی کمر یعنی پشت اوپر کر کے سوتے ہیں ان کے متعلق حدیث و پران کی روشنی میں کیا حکم ہے منع کیا نبی صلی اللہ سلم نے الٹے سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے منع کیا ہے جائز نہیں ہے ہاں ایک آدمی مسجد نبی میں آیا اس نے ابو حریرا سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ حضرت کیا جنبی عورت کو بھی مردوں کی طرح ہی نہانا چاہیے تو حضرت ابو ریرہ نے کہا ہاں تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا ابو ریرہ تم نے کہاں سے سنا ہے ہم تم سے بہتر جانتی ہیں کیوں ہم نبی کے ساتھ رہتی ہیں ہمیں نبی کے سر کے بال دونے کا نہیں کہا صرف سر کا مسا کرنے کے لیے کہا ہے اور ساتھ ہی ان کے یہ الفاظ ہے کہ تم عورتوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہو بھئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی حدیث حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے کوئی موزوں روایت ہوگی یا گرنتو ضعیف روایت ہوگی صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث کا وجود نہیں ہے کوئی بھی ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا تھا حق وہی ہے حق وہی ہے رسول وسلم نے غسل کا طریقہ سکھایا ہے غسل کا طریقہ سکھایا ہے ہماری ماؤں نے وہ طریقہ بیان کیا ہوا ہے سارے لوگ مسلمان